یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا اللہم صلِّ على محمد وعلى محمد كما صلیت على عبراہیم وعلى آلِ عبراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آلِ محمد كما بارکت على عبراہیم وعلى آلِ عبراہیم إنك حمید مجید آج الحمدللہ حرمین شریفان میں یومیں عرفہ تھا نوز ذلحجہ چودہ سو بتیس ہجری اور ظاہر ہماری آٹھ تاریخ تھی اور اب عشاء کے بعد کا ٹائم ہے تو ہمارا بھی جو الحجہ کا جو رات ہے وہ شروع ہو چکی ہے پانچ نومبر دو ہزار گیارہ ہے آج امام کائنات والآخرین شفیع اور رحمت للعالمین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 وہ ہم سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اس پہ میں کئی دفعہ پورے پورے لیکچرز دے چکا ہوں اور ہمارے جو یوٹیوب پہ لیکچر پڑے ہوئے ہیں 720085 720085 یوٹیوب پہ چینل کا ایڈریس ہے تو اس پر جب سوریہ عالم کی آیت نمبر ایک سو چونسٹھ آئی تھی لقد من اذ رسولا من انفسهم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 جو بھی بھائی آ رہے ہیں نئے ان کو دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ یہ سامنے رکھیں اس میں جتنی آیات ایڈریس ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کو مختصر بیان کیا جائے گا آج انشاءاللہ اس ریسرچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب بڑی انٹلیکچوئل ترتیب ہے پچاس آیات کے اندر پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے دس ٹیپس کے اندر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 بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الحدی حدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ شر المور محدساتا اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں نئے داخل کیے جائیں وہ کل محدس اور یہ تمام داخل کیے جانے والے کام بد ہیں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 حج چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث ہے اور یہ بڑی زبردست حدیث ہے اس کے راوی بھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ ربی اللہ تعالیٰ ہے حجت الوداع کی جو حدیث صحیح مسلم میں ہے وہ یہ حدیث ہے آپ حیران ہوں گے اس میں الفاظ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا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 اللہ ہی نے سنت کی طرف ریفر کیا. اللہ وہ چیز چھوڑ کر اگر مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ کرام علی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا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 صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقن حدیث ہے صحیح بخاری کے کتاب الفضائل قرآن چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار نو سو اکاسی نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کے کتاب المان میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو پچاسی نمبر حدیث ہے اور راوی ہیں سیدنا ابو ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو کوئی نہ کوئی معجزے دیے تھے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 کہ یہ جو غدیر خون کی حدیث ہے یہ بعض کتابوں میں موجود ہے اہل سنت کی سئی صنف کے ساتھ ان میں مزید الفاظ بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر صحابہ رام علی مردوان سے پوچھا کیا میں مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حقدار نہیں ہوں نبی اولا من انفسہم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 تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی ساتویں حدیث صحیح مسلم کے اندر یہ ساتویں اور آٹھویں حدیث جو ہے نا یہ تھوڑی حوصلے کے ساتھ سننے والی ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب سلاط المسافرین میں ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اور راوی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ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 اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ داڑھی پگڑی والے ہوں گے کو پرہیزگار لوگ اس سے مراد ہے جو واقعی زمین و آسمان کی تمام نشانیوں پر غور کر کے اس پر پہنچ جائے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے ہم کسی کے بنانے سے بنے ہیں تو فوراً ڈر جائیں گے کہ جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر بنا دیا وہ ہماری کاؤنٹیبلٹی بھی کرے گا جیسا کہ صورت مومنون میں آتا ہے اف ہسب تم انا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 نبیوں کا سلسلہ ختم کیا تو کتاب محفوظ کر دی وہاں اگر امتیں ٹیمپر کرتی تھی کتابیں تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا تھا جیسے سیدنا عزیر علیہ السلام آئے تھے انہوں نے پھر تو رات اپنی یاداش مرتب کر دی تھی لیکن اب تو کسی پرافٹ نے نہیں آنا ہاں جھوٹے آئیں گے انبیاء بخاری مسلم کی متفق ہے قیامت سے پہلے تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو یہ دعوی کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں اور سنبی دعود کے مزید آگے الفاظ موجود ہے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 وہ تو آپ جتنا مرضی اس میں پھر قرآن میں وہ ہوتا ہے زن احمر مسلمہ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا وہ ہوتے جائیں آپ بے شکر لیکن ایز فار ایز ہدائت از کنسرن یہ بک دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے اور ہماری بد بختی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے اخبار بھی لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں اب دوسرا ٹاپک دین اسلام قبول کرنے کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن نجات اور کامیابی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس ٹاپک پہ کچھ آیات ہیں آیت نمبر پانچ بسم اللہ رحمان الرحیم سوریہ آل کی آیت نمبر انیس اِنَّ عند اللہ اسلام بے شک اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے وہ مختلف اللہ دین اوت الکتاب اللہ ممبادہ جا احم العیم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 اور ان کی زندگی میں بہت تھوڑے لوگ ان پر, ایمان موسیٰ علیہ السلام پر بہت زیادہ لوگ ایمان لے کر کے ساتھ بنتی ہے میں نے سے سے پہلے کی ہوئی ہیں چیزیں اور دوسرا نیو ٹیسٹی اس میں جو گاسپل آف جان ہے کی انجیل باب نمبر چودہ وہ نبی السلم کی کے بارے میں ہے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 حقاتی حق جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور سب سے بڑا اس کا تقاضا کیا ہے ولا تم تم نہ مسلمون اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرنا بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ قادیانی ان نسبتوں کے ساتھ نہیں مسلمان مسلم مرنا اللہ کے فرموردار کی حیثیت یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی زمانے کے اندر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 اللہ کی اطاط کرو اور رسول کی اطاط کرو صلی اللہ علیہ وسلم و اول المر اور جو تم اُلُ میں جائے خلیفت ہو اس کی بھی اطاط کرو لیکن اس کی عطاعت نہیں ہوگی کیوں؟ ساتھی آیت میں فرمایا گیازہ تم فی ش اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی معاملے کے اندر حکمران کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے کسی ایشو کے اوپر اختلاف رائے ہو سکتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے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 تب تمہارا یہ ایٹیچیوڈ ہوگا کہ تم کتاب و سنت سے فیصلہ کرو گے ادر وائز تم اپنے اپنے مولویوں کے پیچھے ہی لگے رہو گے. ذالک خیر اسی میں ہے تمہاری بہتری طویلا اور کس کا انجام باقی جہاں تک معاملہ اجماع کا وہ اس کے اندر داخل ہے اتی اللہ و اتی رسول میں اجتہاد بھی اس میں داخل ہے لیکن وہ نمبر پر ہے وہ آگے چل کے آ جائیں گی آیا نمبر دس.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 اور صرف محبت نہیں کرے گا وہ یب فلکم محبت کا حق ادا کر دے گا تمہارے گناہ تمہارے لیے معاف فرما دے گا تمہاری مغفرت کر دے گا قل والرسول اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم آگے الفاظ بڑے خطرناک ہیں فم تول اگر یہ منہ پھیر دیں فَإن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 آیت نمبر گیارہ سورت اللہ کی آیت نمبر 116 سو سولہ وہ انت اختر منفی اور اے سننے والے اگر تو زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرے گا تو کیا ہوگا یو بلو کا ان سبیل اللہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے کیونکہ اکثریت گمراہی پر مبنی ہے اس وقت 1.75 بلین کرسچنز عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ڈیونٹی کلیم کیے ہوئے ہیں علیہ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 تب ان کی اکثریت تو نہیں پیروی کرتی مگر اپنے گمان کی میرا دل یہ کہتا ہے جی میرا اٹکل پچو چلاتے رہتے ہیں اپنی طرح سے تقسیمیں لگا کے رزلٹ نکالتے رہتے النجم کی آئد نمبر بارہ اور ایسے لوگوں کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا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 اور کسی بزرگ کی ہم کوئی بات نہ مانے اور قرآن کی ہم تعویل کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں یہ کہنا شروع کر دے ہم دو جمع دو چار جتنی امپورٹنس بھی قرآن اور بیس کو نہیں دیتے شرم کا مقام ہے ہمارے لیے فرمولہ ہم غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی کی اتنی بڑی کمتے دیکھ کے اور ان لوگوں کی پگڑی اور داڑھیوں سے اور خوبصورت شکلوں سے چمڑیوں سے دھوکا کھا کے ہم ان کی غلط نظریات کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں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 وہ ابن اللہ کا عقیدہ نہیں رکھا ہوا تو نور نور اللہ کا عقیدہ رکھ لیا ہوا ہے تو بات تو انیس بیس کا ہی فرق ہے لم ولم اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا الزمر کی آیت نمبر نو یہ اکثر کالجز میں اور سکولوں میں لکھی جاتی ہے بہت زبردست آیت ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ آ فرمائیے کہ بھلا بتاؤ تو جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں خود کھول کے بخاری اور مسلم پڑھو کے نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ بہجتی زیور اور باہر شریعت کھول کے نماز کا طریقہ پڑھو ہمارے بہر کیا لکھ رہے ہیں یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ علم تو کتابوں میں ہے وہ آگے آ جائے گا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 فائدے والی چیز دل ترجمہ بال لوگوں نے کیا وہ ترجمہ صحیح نہیں وہ قلب کے لیے عربی زبان میں کوئی گرامر کی بنیاد نہیں کہ فواد کا ترجمہ ہم کرتے ہیں دل اقل اکل والی فی عربی زبان میں کہتے ہیں بجیا کو نچوڑ جو نکلتا ہے تو یہ فواد کان آنکھیں اور اکل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کو استعمال کیا ہے کہ نہیں اور علم دونوں ہی ہے جو ان تین حوال سے حاصل ہوتے ہیں ایک ہے ریویلڈ نالج وہی کا علم جو سورت البکرا میں چوتھے رکوم آخری یاد ہے فعما یا اتی ان کو منی ہدا بھی اے آدم علیہ السلام ان کی اولاد اب اتر جاؤ زمین پر فعما یا اتی کم اب جب کبھی بھی میرے پاس سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی فمن تب یا ہدایا فلاح یا زنون تو پھر ایسے لوگوں کو جو کتاب کی پیروی کریں گے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا وہ لدین اور جو لوگ کفر کریں گے کتابوں سے وہ کرتی نا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے اولا اصحاب النار، خالدون وہی ہے پھر دوستی ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ تو ہو گیا ریلڈ نالج وہی کا علم یہ ایک علم اور دوسرا علم ہے سائنس کا علم دا نالج ابٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس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 پانچ پانچ سو مسافروں کو اڑانے والے ہم نے بوئنگ سیون فور سیون اور A380 بنا لیے. یہ اسی اکل کو. تو تین چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ تمہارے اکل استعمال کی آنکھیں استعمال کی کان استعمال کیے تو حق کیوں نہیں حاصل کیا پانچواں ٹاپک ہے دین اسلام اسی میں پہلے چوتھے ٹاپک میں سورہ کی آیت نمبر 28. یکش اللہ من عبادل علما بے شک اللہ تعالی کے بندوں میں سے اس کی خشیت اور معرفت اور خوف رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو علم والے ان اللہ عزیز الغفور بے شک اللہ تعالی غالب بخشنے والا ہے تو علم والے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی مارفت رکھتے ہیں پانچواں ٹاپک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 من میں سے اور ان کا منصب کیا ہے علیہم وہ اپنی یعنی اللہ تعالی کی آیات ان پر تراوت کرتے ہیں وہ یوزت اور اس کے ذریعے ان کو پاک کرتے ہیں وہ کتابہ پھر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وہ ان قانو قبل مبین اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گھمراہی میں تھے کون سیاب کرام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 ہدم اور رحمت المنین اور اگر کوئی مانگ جائے گا اس کے لیے تو سراپا ہدایت اور رحمت ہے سورت البکرا کی عائد نمبر ایک سو پچاسی شاہر القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے اتارا قرآن یعنی رمضان کو فضیرت قرآن کی وجہ سے ہے ہدلس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے تو یا میں ایڈریس کر دوں بعض لوگ وہ آد پڑھتے ہیں یو دل بھی کثیر بھی ہی کثیرا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 عجیب قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں تو یہ وہ فاسق تھے مزاق اڑا کے قرآن پڑھ کے دائت ہے یہ کتاب یہ بہت بڑا ظلم ہمارے معاشرے کے اندر اور وہ کہتا ہے بتا دیا مطلب یہ داڑھی پگڑی نہیں ہے اس سے مراد ہے جو واقف کی جواب دہی سے ڈرنا چاہیے اکاؤنٹبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ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 تو ان بچاروں کا انٹلیکچولی لیول ہی اتنا ہے تو قرآن پاک سے دلیل پیش کریں گے وہ یہ آیت ہے اثار علم کے اثار بھی اب علم جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ٹریول نہیں ہوتا علم ریڈن فارم میں ہو کہتے ہیں جی وہ سنت تواتر سے چلتی ہے جس علاقے میں جو لوگ نماز پڑھیں اس طریقے پہ نماز پڑھیں پھر ایران میں جا کے بندہ تواتر کے ساتھ شیعہ ہو جائے سعودی عرب میں جا کے اہل علیدیس ہو جائے پاکستان میں بریلی ہو جائے اور دیوبندی ہو جائے بنگلہ دیش میں جا کے تواتر کے ساتھ کیوں علم کے ساتھ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 جیسے رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنا اس پہ مسلمانوں کا اجماعی تباتر ہے حنفی شافی مالکی شیعہ علیہ سنت کے بھی سارے گروہ رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے کائل ہے اور چند ایک ارب علما نے یہ کام شروع کیا چودویں صدی کے اندر آ کے تو ادھر لوگوں نے خود ان کا شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے خود لکھ دیا کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھنا بد اتن نجدیا یہ نجدیوں کی جاد کی بھی ہے تو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 ورنہ آج کے مسئلے تو ان کے مولوی بتا رہے ہیں تو اگر یہ امام عنیفا کے مقلد ہے تو امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات سے دکھائے نا ان کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوا کیا مسئلے ہونے والے ہیں بعد میں ان کو فرشتوں کے پاس بھی تو علم غیب نہیں ہے تو یہ قیامت تک جاری رہے گا اور وہ ہمارے پاس الحمدللہ للہ المصنف ابن بھی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیو چیپٹر میں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 تو علماء سے مسئلے پوچھنا ان کی تقلید نہیں ہوتا ان کو بتائیں کتاب سنت اجماع جی میں کیا لکھا ہوا ہے باقی اجداد تو اپنی سچویشن پہ ہوگا تو یہ اس طرح ترتیب تو اہل سنت اور اہل بدت کا کیا اختلاف ہے اہل بدت اپنے مولویوں کے اجداد کو پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں جبکہ اہل سنت اصحاب الحدیث کا یہ منہج ہے کہ پہلے قرآن پھر سنت پھر اجماع اور پھر اجتہا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 اس کے سبوت پہ آیات آئت نمبر 20 فینا سُبُلَنَا اور اللہ تعالی نیکی کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے ایک بار کو نیت کر کے نکلے تو سہی اللہ تبارک خود سیدھے راستے پر چلا دے گا سلمان فارسی کہاں سے چلے آتش پرست تھے, پھر ہوئے کے اللہ کوئی کرے. آیت نمبر اکیس, سورہ سواد کی آیت نمبر انتیس. یہ بھی اہم ترین آیات میں سے ہے. مولویوں کی کمر توڑنے کے لیے کتاب ان ہوں. یہ وہ کتاب ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے کی طرف. جو بابرکت ہے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 اپنے نبی کا پیغام کوشش کرتے ہیں لوگوں تک پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالی نے فرما دیا یہ کس کی روش ہے کہ بات نہ سنو اگلی آیت سور حامی آیت نمبر چھبیس اور قرآن کو مت سنا کرو مت سنا کرو ایا کا نا بدو کامہارا تم دماغ خراب ہو جائے گا پھر تم یا علی مدد یادر یا جلانی تو نہیں کہو گے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 آیت نمبر 26 جو ٹائٹل آیت کے طور پہ میں نے بیان کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آیت نمبر 19 اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قرآن میرے پاس اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے تمہیں تبلیغ کر دوں تمہیں ڈر سنا دوں جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس پر عمل کرے اور اسی کے ذریعے تبلیغ کرے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ تبلیغ نہ کرے کیا ہوا ہے لوگوں نے مولویوں کی کتابیں پکڑا دی ہیں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 اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اللہ کی طرف بلانا کیا کتاب اللہ کی طرف بلانا وال اور خود بھی نئے کام کرے ورنہ دعوت الٹا بدنامی بن جائے گی اور ان تمام چیزوں کے باوجود اپنے آپ کو کہے میں بھی عام مسلمان ہوں شاہیس بڑے بڑے الکابا نہ لگا لے اپنے ساتھ پروٹوکال لینا شروع کر دے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 صاحبا نے کہا الجو یا رسول اللہ یا رسول اللہ بھوک. اپنی کمیز اٹھا کے مبارک کرتا اٹھایا دو پتھر باندے میں تھے. یہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک کام کرے اور, اننی من اور پھر بھی کہے میں عام مسلمان ہوں میں کوئی بہت بڑا جو بزرگ نہیں بن گیا ٹاپک نمبر 8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 اپنے پوپ جو تھے ان کی حلال اور کی بھی چیزوں کو اپنی کتابوں کی مقابلے پہ ترجیح دیتے تھے. آج بھی دیکھ لیں گے پوپ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس حرام اور لال کا بخاری مسلم کی متفل حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلی امتوں میں پیدا ہوئی تھی کدم بقدم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 اس طریقے سے اپنے آپ کو امتوں میں نا امت کا فرقہ بازی مت کرو محمدی بنو مسلم بنو کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا یا وئی لتا ہائے افسوس فلان خلیلا اے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا یہ فلاں دنیا میں بھی ہوتے ہیں نا بڑے سمجھانے والے اور چڈو جی جتنے ابا جی ابا جی اتنے ہاتھ بنتے سن تھی بھی اتنے ہی ہاتھ بنو جناب ڑے کمبج پہ گئے ہوتے لگ گئے ہو کاش میں نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا یہ دوست ہی بڑا گرد کرتے ہیں آگے آ رہے اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس ذکر قرآن کے آ جانے کے بعد بعد باد یہ حق تو میرے پاس آ گیا تھا مجھے پتہ چل گیا تھا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے مجھے پتہ چل گیا تھا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا لیکن میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کر دیا تھا خزولا اور شیطان جو ہے وہ تو انسان کو بے جارو مددگار چھوڑ دینے والا ہے یعنی یہ شیطان کے ایجنٹ ہے اس طرح کے دوست من و ورنس انسانوں میں سے بھی ہیں جنوں میں سے بھی ہیں شیطان اب اگلی بات خطرناک ہے وقال اور رسول اور رسول اللہ شکایتن کہیں گے یار قرآن اے میری قوم میری انت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اپنے بزرگوں کو آگے رکھ لیا ہوا تھا جس کی شکایت امام کائنات سید والآخرین شفیع امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں گے اس کی شفاعت کون کرے گا آیت نمبر تینتیس سورت الاحزاب کی چھیاسٹھ سے لے کر اڑسٹھ تک آیات یہ اس کا بھی کلائمیکس آگے یوم تو قلب تو کلبو وجوہ ہم والے دن جب ان کے تیرے چہرے تلے جائیں گے آگ کے اوپر یقول یا لئی کہیں گے دوست کی ہائے افسوس کاش اتا اتاً رسولہ کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول اللہ کی اطاعت کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم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 سوتنا الہ ہم ان کے پیچھے چلے آپ غصہ کیا نکالیں گے یہ بزرگ جو ادھر نظرت جوتوں ٹائپ گرتے ہیں نا تو کل وہ جوتیاں ماریں گے بزرگوں کے سروں پر اور وہ آگے آ رہا ہے سبیلا تو اے اللہ ہمیں انہوں نے گمناہ کیا ہمارے بزرگوں نے ربنا آتهم من ہمارے بزرگوں کو دگنا زاپ دے دگنا زاپ دے, دے ان کو ول اینڈ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 باپ ابراہیم کی ملت کی ہوا سب ناکمل جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا من قبل ہوں اس سے بہت پہلے وہ فی ہادا اور اس کتاب کے اندر اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا اپنے آپ کو مسلم کہو جس طرح غیر مسلم اپنے آپ کو مسلم لفظ مسلم کہتے ہیں وہ ان بے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹٹ چکو تو پھر کہ ان بے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے نمبر 36 سورت النام 159 ففٹی نائن نمبر آئے بہت ڈینجرس ڈینجرس ترین فتوا دینر بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں پھر کے بنائے وکان اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے انما ان کا معاملہ اللہ کے سپرد بڑی دمکی ہے اس کے اندر نبڑ لائن ان اللہ کے سپرد کر دیو چمڑی لاؤں گے اللہ ان کو بتا دے گا جو انہوں کرتوت کیے تھے دنیا میں پھر بنا بنا کے اپنی روٹی چمکائی تھی آیت نمبر سینتیس سورت الانام کی ون سکسٹی ون سے لے کر ون سکسٹی تھری تک آئے یہ ہے ہمارا دین پورا ان تین آیات کے اندر چار آیات میں النی ہدانی ربی الا سرا مستقیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے مجھے تو میرے رب نے راستہ دکھا دیا ہے سیدھا دیناً قیمم ملتا ابراہیم حنیفا وہ دین جو بالکل سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی منت پر قائم ہے وہ ملت کیا ہے حنیفہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا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 وما کا نمین المشرکین اور وہ شرک نہیں کرتے تھے سب سے بڑا ٹائٹل یہ ہے کہ اللہ کے احمد کسی کو کہہ دے کہ یہ مشرک نہیں ہے سلاتی و نسکی و محیاتی رب العالمین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ٹوٹل اوبیڈینس ٹو آل اللہ لا شری کلا اور اس کا سب سے بڑا تقاضا میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کراتا وہ بدالی کا امر اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے وہ اول مسلم کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہوں میں مسلمان ہوں مسلم ہوں سب سے پہلا فرما بردار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 38 سورت النام کی آیت نمبر 153 ففٹی تھری وہ اندا سراتی اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے فتب تو اسی کی پیروی کرو وَلَا تب سبل ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو فتح بیکم ان سَبِيلِهِ یہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے رال کا وساکم بھی ہی اللہ یہ ہے وہ چیز زالکم وساکم اللہ کم تکون جس کی اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے اگر تم واقعی ڈرتے ہو آخرت کی جواب دہی سے کیا وسیعت ہے سراط مستقیم ایک راستہ یہ کہتا ہے چاروں یاک پانچوں یاک میں ایک راستہ سراۃ المستقیم سرات الدین انعام علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا راستے ان لوگوں کے نہیں ہے وہ راستہ ایک ہے امام کائنات سعید النا محمد رسول وسلم کا راستہ جو تمام انڈیا کا راستہ ہے مسمد امام احمد میں صحیح حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کی پیروی مت کرو تمہیں رائے رات سے ہٹا دیں گے اس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے حضور بھی فرما کے میرا ایک ہی راستہ یہ سارے راستے حضور تک ہی جاتے ہیں انفی کادری چشتی مالکی سور وردی او بھائی ایک راستہ نب تک جاتا ہے اگر یہ راستے بنانے ہوتے نا تو پہلے چار راستے وہاں بنتے ایک صدیقی ہوتا ایک فاروقی ہوتا ایک عثمانی ہوتا اور ایک علوی ہوتا وہ تو چار کوئی نہیں بنا کے گئے یہ بعد میں راستے بنائے ہیں لوگوں نے آیت نمبر انتالیس سورہ الزمر پینسٹھ نمبر آیت و لدیا قبل کا اور بے شک احموب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ سے پہلے تمام انبیاء پر یہی وہی کی گئی تھی لشرک کا کہ اگر تم نے شرک کیا لحبن من سرین تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے امال کارت کر دے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے یہ پروفٹس کو ڈریس نہیں ہے پروفٹ کے ذریعے امتوں کو ایڈریس ہے ظاہر پروفٹ کے لیے تم حال ہے کہ وہ شرک کریں وہ تو خود توحید کی دعوت دینے آتے ہیں آیت نمبر 40۔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 بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا گیا وہ یب پھر معدون نظالی کلی میں اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا وہ یشرق بلّا اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقب بل بلالم دہی وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا سورت الحج میں آتے کہ اس مشرق کی مثال ایسی ہے کہ جس کے چیتڑے ہوائیں اڑا دیں بھی رہے. اکتالیس نمبر آیت تو بے شک اللہ تعالی نے کوئی مددگار نہیں ہوگا حا کے سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں کتاب الادٹر میں صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں متفقن علیہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ایک مقبول دعا دی تھی ان نبیوں نے دنیا میں اپنی دعا کر لی میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفات کروں گا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 ترتیب کے ساتھ میں نے بات کی تھی یہ اکتالیس آیتیں پڑھیں گے تو تب یہ اگلی آیتیں گی جو اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے شرک اور ڈنڈونا پیٹا جا رہا ہے صحابہ رام کو حضور نے فرمایا تھا مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خدشہ نہیں بخاری مسلم کی متم حدیث ہے مگر مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ تو حضور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 عبادت بھی صرف اللہ کی اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا صرف اللہ سے نا بدھو اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں و کا نستعین اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں ظاہر اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں بت عام البر و ہوا نیکی پرہز گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو میں کہتا ہوں بھائی کو بھائی مجھے پانی پلا دے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 کی آیت نمبر نو جو قرآن پاک میں کم از کم تین دفعہ مختلف انداز میں آئی ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبوس کیا ودین الحق اور دین حق کے ساتھ ودین الحق حق کے دین کے ساتھ مبوس کیا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 دعا میں کر لیتے ہیں تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے کوئی اتائی خدا ہونا چاہیے جس کی اتائی عبادت ہو جس طرح اتائی مشکل کشائی کے لیے ہوتا ہے اللہ کی اطاسی ہی کرتے ہیں بھائی یہ کس کا عقیدہ ہے جو خصوصیات اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہے وہ اللہ کی سے بھی نہیں مانی جا سکتی کیونکہ اللہ وہ اتا نہیں فرمائے گا تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس میں احتیاط میں ایک حدیث مسند امام احمد میں اور ادب المفرد میں بھی لے کے آئے امام بخاری ایک صحابی نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا اس نے نہیں آگے سیکھا یار میں تو اللہ کی تعلیم کیونکہ حضور کو بھی پتا تھا صحابی نے اللہ کی تع سے ہی مانا ہوگا صحابی تھا وہ مشرق تو نہیں تھا لیکن آپ نے پھر بھی منع فرمایا بل ماشاء اللہ وحدہ بلکہ نہیں ایک جو اکیلا اللہ چاہے یہ کہو اور ہم الحمدللہ للہ آج یہی کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ان اور رسول تو نہیں کہتے یہ حضور کی توئین نہیں ہے حضور نے منع فرمایا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آگے سجدہ کیا سننے میں ماجہ میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے حضور نے فرمایا تمہیں سر اٹھاؤ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 جہاں دین میں چور راستے نظر آئیں گے وہاں مفتیوں میں ڈال دیں گے تو فرشتوں یہ تیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے دروشی لے کے جانے پر ہم ان کو کوئی کام نہیں کہہ سکتے غائب میں پکاریں گے شرک یہ فرشتے ادھر ہی جو ہیں ان کو بھی میں نہیں پکار سکتا آیت السی میں موجود ہے آیت السی کے بارے میں صحیح بخاری میں کتاب البکالا چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے صبح تک کے لیے اس کے قریب نہ آئے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے کو اللہ کو قرآن و سنت سے ثابت ہے جیسا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم اے نبی آپ پر سلام ہو جو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے غائب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 جو ہے وہ سن بہکی میں الموتا امام مالک میں میں المسنت سے گیارہ رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی مسجد میں اباب بکر صحیح دن بکر قبر پر اور پھر صحیح دن عمر کیسلام کے تو ہمیں کوئی چڑ نہیں لیکن یہاں سے پڑھنا ثابت نہیں یہ سیگا بدت نہیں ہے یہاں سے پڑھنا ثابت نہیں جیسے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 اللہ کے علاوہ وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا اور جو پکارے گا وہ سمجھ لے اس نے اپنا اس کو مان لیا اور بھلا کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے وہ یقو اور دور کر دیتا ہے اس سے تکلیف کو وَيَجْعَلُ خُلَفَ خُلَفَ اور تمہیں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 بہت کلیئر کٹ آئے تھا یہ سب سے سخت آیت ہے غیر اللہ کو تکارنے میں پورے قرآن میں اداس عبادی عنی فإنی قریب یہ آیت جو ہم نے پڑھی سورت النمل کی آیت نمبر کیسٹ تھی اب سورت البرا کی ایک سو چھیاسی نمبر آئے کا عبادی عنی فإنی قریب اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو آپ فرما دیجیے میں تمہارے قریب ہوں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 تو مانگے لیکن کیا ون وے ٹریفک نہ ہو فلستیب لی ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانے بل یو منو اور مجھ پر ایمان لائے جیسا ایمان لانے کا حق ہے لہ الحمر تاکہ یہ رشد و ہدایت پا سکے آیت نمبر سینتالیس سورت المومن کی آیت نمبر ساٹھ وکال اور رب کم اد اور تمہارے رب نے یہ وہی فرما ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا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 سون نبی داود ابن ماجہ کی سیدیس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا عبادت دعا ہی عبادت ہے غائب میں پکارنا ہی اصل عبادت ہے پھر حضور نے یہی آیت پڑھی یہ آیت آپ نے پڑھی اور آپ نے اس آیت کو پڑھ کے دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ دعا عبادت ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76 یہ دو آخری جو آیات ہیں یہ وہ آخری کیڑا نکالنے کے لیے کہتے ہیں جی قرآن میں آتے ہیں تو بتوں کے بارے میں مندون اللہ سے مراد بت ہیں بھائی قرآن پاک میں مند سے مراد بت بھی ہے مندون اللہ سے مراد اولیا اللہ بھی ہیں امبیا کرام بھی ہیں مندون اللہ سے مراد جن بھی ہے سب مراد ہیں یہاں میں نے بتوں والی عائد نہیں لگائی تاکہ کسی کے دماغ میں وہم نہ آ جائے یہاں عید لگائی ہے ایک پروفٹ اور ال العزم پرافٹ مردوں کو زندہ کرنے والا پروفٹ اللہ کے عزم سے المائدہ کی آیت نمبر پچہتر اور چھتر مل مسیح ابن مریم اللہ رسول عیسیٰ بن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی قبل رسول بے شک ان سے پہلے اور رسول بھی گزرے ہیں وہا اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی کانا یا کلان تام وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے روٹی کے محتاج تھے اللہ روٹی کا محتاج نہیں ہے ذرکا نبم لہم, لہم الیکو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں اور پھر ان مشرق عیسائیوں کی طرف دیکھو یہ کس طرح نسارا الٹے پھرے آئے پڑھتے ہیں لیکن یہ بدکتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ فرمائیے ان عیسائیوں سے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو کن کی عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کی من من دون دون اللہ اللہ آپ کہیں گے جی ہم تو بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے لیکن من دون اللہ تو ہو گئے نا بزرگ اور اگلی بات تو بڑی خطرناک ہے مالا یم لکم بر نفا یہ حضرت عیسیٰ ان کی والدہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے لو جی عبادت کرو نہ کرو یہ تو چکر ہی لادہ ہو گیا یہ نفع نقصان کے بھائی عیسیٰ بن مریم نفع نقصان کے مالک نہیں تو سیدنا علی اور شیخ شیخلقادر جنانی رحمتہ اللہ علیہ ان کے مقابلے میں کیا ہیں نفع نقصان کے مالک نہیں یہاں ہو جانا چاہیے تھا نفع نقصان کے مالک نہیں مگر اللہ کے عزم سے اللہ چاہے تو مالک بن جاتے ہیں لیکن واللہ کلڈن السمیع العلیم اور اللہ ہی ہے جو سننے والا علم والا یہ بڑی انٹلیکچل آئی ہیں یہاں پہ چیزیں کہ ہر چیز کو ہر وقت سننا اور علم میں رکھنا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 یہ واحد پورشن ہے قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے کی نفی بھی فرما دی ہے ویسے آئےتیں پیش کریں کہتے ہیں جی یہ تو لکھا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تر سے مدد مانگتے ہیں یہاں یہ تو نہیں لکھا گیا مزہ علی سے نہیں مانگتے ہم شیخ یہ نہیں تو کوئی نہیں لکھا ہوا قرآن میں تو باطل نہیں تھا یہ نہیں آ گیا آگے یہ آخری آئے اس لیے آخر میں لگائی ہوئی ہے بہبو صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ تمہیں سون ہونا جن ہستیوں کے بارے میں ذرا پکارو ہاں ان کو یہاں بت مراد نہیں ہے آگے آ رہا ہے فلاں برکما نہ تو یہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ پھیر سکتے ہیں اور جس سارے تک مصیبت آنی سی وہ پھیر دیتی گھوسے پاک نے دوے پاسے ٹر گئی ہاں یہ کہتے ہیں جڑا گیارہویں دن ہے وہ مصیبت آنی بھی ہو ٹل جاتی ہے یہ وہی الفاظ ہے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 تم جنوں کو پکار ہو اس کا شان نظول بخاری مسلم میں ہے ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جنوں کے بارے میں ہے بتوں کے بارے میں نہیں ہے زندہ مخلوق کے بارے میں یہ آیات تو اللہ تعالیٰ فرما ہے اور الحمدللہ اہل سنت کی جتنی بھی تفصیر ہے اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ برلوی دو اہل حدیث تینوں کی تفسیر اس میں پڑھ لیں تینوں نے لکھا ہے اس سے مراد جن فرشتے اور اب دیا اکرام ہے احمد بلوی صاحب کے ترجمے میں جو تفسیر ہے ان کے خلیفہ مفتی صاحب کے جو مرشد ہے نیم مراد آبادی بھی لکھا یہاں مراد پیغمبر ہے, ہے. پیغمبر فرشتے سارے شامل ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے جن کے بارے میں ضم ہے نا ان ہستیوں کو ذرا پکار کر دیکھو نہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ تم سے تکلیف ٹالنے پر وہ قادر ہے کیا ہے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 اور یہ ظالم ان کو پکارے اقربو کہ ان میں سے کون اللہ کے قریب ہو جائے وہ تو خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں اور وہ تو خود اللہ کے سے ہیں, یہ ہیں؟ یہ کرتے اللہ کے حضور مال بت کرتے ہیں؟ یہ انسانوں جنوں کے بارے میں آیات انزاب ربی کا کا نا بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی چیز ایسی کہ اس سے ڈرنا چاہیے سورہ اسرائیل آیت نمبر پچپن چھپن اور ستاون تھی یہ تو اس پر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا اب آخری مسیحت کے طور پہ جو آیت نمبر پچاس ہم نے ڈالی ہوئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا لیکچر سننے کے بعد اب یہ ہمیں اس آیت کی انٹینسٹی سمجھ آئے گی سورہ السجدہ آیت نمبر بائیس وہ من من رکرہ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 تو یہ نو الحجاب پاکستان کے مطابق ہوگا یہ چند جو بے تھوڑے کم علم مولوی ہیں انہوں نے یہ لگا دیا ہے سعودی عرب کا تو ان بے کو یہ نہیں پتا کہ آج سے تیس چالیس سال پہلے تک تو ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں تھا پتا کہ سعودی عرب میں کب نو ذی الج ہے لوگ پیدل آج کے لیے جاتے تھے تو امت چودہ سو سال تک اس وضیل سے محروم نہیں ہے تو اس سے مراد نو الحجاب پاکستان کا ہے اور دوسرا الزامی جواب ایسا ہے کہ رات کو نیند نہ ہے ان بے کو جو اس طرح غلط اجتہاد کرتے ہیں اجتہاد کریں لیکن وہ طریقے کے ساتھ کریں تو اجتہاد کو ہم مانتے ہیں لیکن اس طریقے کے اجتہاد کو نہیں ہم بھی اجتہاد کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں جب دن ہوتا ہے نا امریکہ میں رات ہوتی ہے تو امریکہ میں تو یوم عربہ کبھی بھی نہیں آئے گا لہذا امریکہ میں جو اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ ہے امریکہ کے لوگ تو ہمیشہ ہی اس وزیلے سے محروم رہیں گے ان مولویوں کی انٹرپٹیشن کے تحت تو ان کا اجتہاد غلط ہے ہمارا اشتہاد صحیح ہے کہ یہ امت پوری آفاقی امت پوری انسانیت کے لیے یتی ہے شب قدر بھی ہمارے حساب سے ہوگی یوم عرفہ بھی ہمارا اور جو جہاں تک وہاں یوم عرفہ کا تعلق ہے تو یوم عرفہ والوں میں تو وہاں روزہ ہی نہیں ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ یوم عرفہ والے دن ہاں جی تو روزہ نہیں رکھیں گے تو یوم عرفہ ہمارا تو کل چھ نومبر دو گیارہ کو انشاءاللہ امید ہے کہ آ... چار بج کے تو پچپن یا ستاون منٹ پچپن منٹ آپ رکھ لیں ختم سہری ہے چار پچپن صبح چار پچپن سے پہلے پہلے سیری رکھ لیں کر لیں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 صحابہ تابعین تبا تابعین کے منہج کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھنے سبحانت اللہم وبحمدک اشہد اللہ الہ الا انت اس تغفرک و الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین